اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ اللہی از سے دستکار دیا گیا ہے وہ شیتان لعین ہے اور یہ شیتان لائن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو رب تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر کے جنت کے حقدار بن جائے لہٰذا وہ ہر عام ہمیں نماز و روزے کی پابندی اور دیگر عبادات کی بجا آوری سے روکنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے پہلے, پہلے پہل نوابلو مستحبات سے انسان کو روکتا ہے پھر سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں اس کے بعد واجبات کی باری آتی ہے بالآخر آخر فرائض سے محروم کر دیتا ہے اگر آج ہم جماعت ترک کریں گے تو کل کو شیطان کے کہنے پر نمازوں ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسراف کرام رحمہ اللہ السلام اول تو جماعت ترک ہی نہ کرتے اور اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر کبھی جماعت چھوٹ بھی جاتی تو انہیں اس قدر افسوس ہوتا کہ وہ مجبوراً چھوٹ جانے والی اس جماعت کی بھی اپنے طور پر تلافی کی کوششیں شروع کر دیتے